بسم اللہ الرحمن الرحمۃ اللہ ص اللہ عمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تمہس نے موجود تمہارن ارامی کو شم و سنی باقی کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں دینش موجودہ ارامی باقی تمام سامعین کو سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتافی قلافت میں سے آج ایک نئے باپ ہے باب نمبر چھیالیس فورٹی سکس باب الوقوفی وسدقاتی ہاں جی وقف اور صدقے کے بارے میں اس باب میں گفتگو ہوگی بیان و بین با... بیان وقف اور صدقات کے بارے میں تو اس سلسلے میں جو ہے پہلا درس ہے آج کل جو ہے ہمارا باب الاقو صدقات میں پہلا درس ہے ہاں جی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف اور صدقات کے حوالے سے فرماتے ہیں پیال نبی نے فرمایا اذا مات ابن آدم جب انسان مر جاتے ہیں جب مر جائیں ابن آدم آدم کے اولاد یعنی انسان ہاں جی اولاد آدم یعنی انسان جب اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہوگا اب کوئی عمل جاری رہے گا فرماتے ہیں ان قطع عن عمل ہو منقطع ہو جائے گا اس کے عمل کا سلسلہ اب اس کے نامہ عمل میں اب کوئی اور اچھے عمل کے لکھنے کا سلسلہ اب بند ہو جائے گا ہاں الا من علامۃ مگر تین لوگوں کا ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے نام عمل میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکیاں لکھتے رہیں گے تو وہ تین جو ہے خوش نصیب لوگ وہ ہیں ایک وہ ماں باپ ہیں جو ان کے لیے ولاد الصالحید ہاں ان کے صالح اولاد ہیں صالح اولاد میں لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی دونوں ایک چیز ہے صالح اور نیک وکار اور ماں باپ کو یاد کرنے والا ہو زبان کی صورت میں صدقہ خیرات کی صورت میں ہاں جی مختلف طرقوں سے تو ولاد الصالح صالح اولاد ہو ایید الہو جو ان کے ہمیں دعا کرتا رہتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کے امن تلاوت ختم کرتے رہتے ہیں ان کے امن صدقہ حیرا دیتے رہتے ہیں تو والدِ صالح صحلہ عید الہو جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں تو اس بچے کی اولاد صالح کی اس دعاؤں کی برکت سے اس کے ماں باپ کے نیکی میں اضافہ ہوتا رہے گا وہ علم اور ایسا علم ایک بندہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے یوں انتخاب بھی ہی جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھا ہیں علم سے بعد موت اس کے معنی اس نے ایک مفید کتاب لکھے گیا ہے جس سے لوگ جو ہے اس کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے معنی کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں <تصفح> اس نے جو ہے بچوں کو پڑھا کے گیا ہے وہ بچے آگے پھر مزید تعلیمی تربیت کے سلسلہ جاری رکھا تو وہ ایک علم کا ایک تسلسل اس نے اچھی آواز و نصیحت آج کل جو ہے کر کے تان درست تدریس آج کے جو ہے جدید سسٹم کر ان کو محفوظ کیا سیو کیا اور ان کو آئندہ نسلوں کے لیے اس کو پہنچاتے رہیں تو کسی بھی طریقے سے ایک علمنافع جس سے اس کی موت کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس بندے کا جو ہے اس علمنافع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ جاریہ اور ایک صدقۂ جاریہ تیسرا صدقہ جارے صدقہ جار میں یہ بندے نے ایک مسجد بنا کے گیا جب تک وہ مسجد باقی ہے اس میں لوگ نماز پڑھیں اس کو شوق ملتا رہے گا کسی نے ایک مذہب بنایا مذہب بنانے میں تعاون کیا تو جب تک وہ مذہب باقی ہے اس سے لوگ کو فائدہ اٹھا رہا ہے کسی نے ہسپتال بنایا کسی نے پل بنایا ہیں کوئی بھی خیرات کہیں کوئی تاب مسابقانہ بنایا کوئی کنگ کھودا جس سے لوگ کانج جی نہر بنا جس سے لوگوں کے لیے فائدہ ہو تو کوئی بھی جو ہے صدقہ جاریہ جاری رہنے والے کوئی صدقہ چھوڑ کے گیا جس میں ناقمثال مسجد بنا گیا مزہ بنا گیا ہسپتال بنا کے گیا کوئی پل بنا گیا جس سے معمول منفاد ہیں اور وہ نئے اچھے چیز اس نے چھوڑا ہے صدقے میں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچی ہے مثبت فائدہ پہنچی ہے تو وہ اس کا ثواب اس کے نیا عمل میں لکھتا رہے گا تو سرمایہ سیا پہ احمد کے پیارے نبی نے جو ہے وہ ہاں جی ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کے نام عمل جو نہ اس اس میں مزید اعمال کے سلسلہ لکھنے کا منقطع ہو جائے گا مگر تین خوش نصیب لوگ ایک اس کے اولاد سال جس کے حو دعا خیر دعا دعا کرتے رہیں اس کے حو میں نیکیم بلائیں کرتے رہیں اور اس کے لیے سال صاف کرتے رہیں یا اس نے کوئی علم فائدہ مند علم چھوڑ کے گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں وہ کسی بھی شکل میں چھوڑا ہے یا جو ہے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا تو آپ شاست ص جاریہ کے زمین میں جو وقف کی بحث کو آگے تفصیل دیتے آ فرماتے ہیں والا ویس بعد میں کوئی شک نہیں ان الوقفہ من نہ جاریہ کسی بھی گھر کو دکان کو زمین کو ہاں جی وقف کا نا یہ صدقات جاریہ میں سے ہیں کسی درخت کو بس فائدہ تو وقف کیا ہے فرماتے ہیں وقف صدقات جاریہ میں سے ہیں وقف یہ سب خود فضو الواف و عردوں واقف شرن ایک ایسا عرد ہے کہ سمرت ہو جس کا فائدہ جو ہے تحید الاصل اصل چیز کو محفوظ کرتے ہیں یعنی اصل چیز آپ مطلب یعنی ایک مسجد کو مطلب آپ نے ایک مسجد کے لئے کہ دکان وقف کیا تو اس کی اصل محفوظ یعنی اصل آپ ماساوالے کو وقف کیا ماسا والے جو ہے وہ دکان کو نہیں بیچ سکتے ہیں اور آپ کے ورثہ میں سے بھی آپ خود بھی آپ اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں بورکن اس سے جو فائدہ ہوگا کرایہ آگے گا ہاں وہ اس جس, جس چیز مجید کے لیے مسجد کے لیے وقاف کیا مسجد میں استعمال ہوتا رہے گا مسئلہ کے لیے وقاف کیا اس میں استعمال ہوتا رہے گا تو واقعہ ایک, ایک ساتھ ہے جس کا فائدہ تحید الاصل اصل کو محفوظ کرتے ہوئے محفوظ کرنا ہوتا ہے وہ اطلاق المنفاتی اور منفاعات کو عام کرنا اس کو آزاد چھوڑنا ہے یعنی اس سے جو منفاعات ہے اصل کو محفوظ کریں گے اس کو کوئی چیز کو ہیبر نہیں کر سکیں گے آپ بیچ نہیں سکیں گے ہاں جی الحاظ وہ محفوظ ہوگا جس چیز کے لوگ کیا وقتیہ اسی کے نام پہ رہے گا وہ اطلاع المنفاعات اور منفاعات اب عام ہوگا اس سے جو فائدہ آئے گا کسی بھی صدر میں دکان تو کرائے گا گھر کر ہے تو اس میں کرایہ بھی لے سکتے ہیں اسی میں لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں یا جو ہے جیسے زمینیں سے فصل آئے گا درخت ہو تو پھل آئے گا یہ ساری چیزیں جو ہے اور منفاعات کو آزاد چھوڑنا ہے اس کو اس کو عام کرنے جس سے جن لوگوں کے لیے وقف کیا جس چیز کے لیے وقف کیا اسی میں اب اس کے منفاعات اسی میں استعمال ہوگا منفاط استعمال ہوگا وہ اطلاق ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں یعنی وہ استعمال ہوگا لیکن اصل چیز کو آپ وہ محفوظ ہو جائے گا وہ بیچ نہیں سکیں گے کسی کو دے نہیں سکیں گے لاک المنات کو جو ہے عام کرنا اس کو آزاد چھنا یعنی منفھات سے فائدہ اٹھائیں گے آصل چیز کو محفوظ کریں گے وہ بیچ نہیں سکیں گے حیوہ نہیں کر سکیں گے اس کو دے نہیں سکیں گے و لوار و اوتارکانی فرماتے ہیں وقف کے لیے کل چار رکن رکن اول اور لاخت و آغت ہے وقف کا آخت ہے اس میں بغدا آخت ہیں جس سے دوسری چیزوں میں ہوتی ہیں وہ کیا ہوا ہوا یا کھولا وہ یہ کہ اس چیز کا مالک اس گھر کا اس دکان کا ہاں اس چیز کا مالک کہے اللہ کے ساتھ ہونے والے ایک عرت ہے تو وقف تو میں نے وقف کیا ہاں یوں بولیں ہاں جی یا وقف تو میں وقف کیا کیا چیز میں میرے اس کھیت کو میں نے وقف کیا میرے دکان کو میں نے وقف کیا یوں بولیں یا یوں کہیں عرضی موقف ہے میرے یہ زمین اب وقف ہو چکا ہے یہ موقفہ ہاں ہے وقف شدہ ہے یوں بولیں او حوس تو حوث کہنے رو کیا کھیت کرنے کے معنی میں آ کے میں نے اس زمین کو کھیت کیا کھیت کس کی چیز سے کیا اس کو بیچنے سے قید کیا اب یہ بیچ نہیں سکتے اور اس کے فائدہ جو ہے جس چیز کے لیے میں نے اب اس کو محفوظ کیا ہے کھیت کیا بیچنے سے اور اس کے فائدہ اب استعمال ہوتا رہے گا تو اس کے لیے ارد حوث جو ہے حوث میں نے اس کو کھیت کیا یعنی اس کو بیچنے سے قید کیا اس کی ایک محسوس میں استعمال ہوگا اور سب بل تو میں نے اس کو لٹکا دیا یعنی کیا اس کو اس کے فائدے کو ایک مخصوص کام استعمال ہوگا اور اس کو بیچنے سے پابندی دے کے اس کو بیچ نہیں سکیں گے کسی کو حیبہ نہیں کر سکیں گے ہاں جی تو اس کو سب بل تو لٹکا دیا یعنی کہ ہیں اس کی منفاعت کو ایک مخصوص کام کے لئے اور اس کے معاملات کو آپ لٹکا دیا روک دیا آپ کسی کے ساتھ اس سے کا خرید و فروخ کچھ بھی نہیں ہوگا یا کہیں اور تصدق تو بیار جی میں نے صدقہ کیا میرے زمین کو صدقہ ایک ایسی صدقہ کہ محرمتاً بیوہ کہ حرام ہے اس کا بیچنا و حیوا تو اس کا کسی کو مفت میں دینا آوازن ہمیشہ کے لیے اس طرح بھی وہ اپنے عدم وقفی جاری کر سکتے ہیں اسد حد میں نے صدقہ ہے کہ بیازمِ زمین کو صدقہ اسی صدقہ محرمتاً بیوہ کہ بے حرام ہوگا اس کا بیچنا اور اس کا کسی کو ہیوا کرنا ہمیشہ کے لیے کیونکہ وقف کے کی اصل فائدہ یہی ہوتا ہے اس کا بیچنا حرام جاتے ہیں اس کے فائدہ اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں اوغیر زال اس کے علاوہ منا لعبارات دوسرے عبارتیں ادالت علیہ ہیں جو وقف پر کرتی ہیں اور اس کے بیچنے پر ممنوع اور اس کو ممنوع اس کے فائدہ اٹھانا جائے شرن جو وقف پر کرتی ہیں سر سر الفاظ فی اللہ میں کچھ سر الفاظ میں نہیں ہیں وہ کہ میں نے یہ وقف کیا ہے تو حیودان تو پھر اس چیز کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا بینیتی ہیں اس مالک کے نیت کے مطابق وہی سن تکوں اور صدقہ کیا جائے گا یعنی جیسے خود نے اگر ساری الفاظ میں بولا تو وقف کی حیثیت سے ہوگا اگر اس صحیح الفاظ میں نہیں بولا تو اگر اس کا اس سے مراد وقف ہے تو وقف ہوگا وقف کے احکامات اس پر نہ نافذ ہوں گے اگر اس نے جو ہے صرف صدقہ کیا ہے اس کے ایک وقتی ایک فائدہ کسی کو دینا مقصد ہے ہمیشہ کے وقف نہ کیا تو اسی حساب سے چلے گا تو پہلا رکن جو ہے آگت ہو گیا آگے دوسرا رکن جو ہے فرماتے وہ رکن دوسرا الموقوف وہ چیز جو آپ نے وقف کیا ہے جو چیز آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی شرائط ہے ولا باشروطین موقع جو چیز آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چار شرائط ہے الاول پہلے یقون ای کوئی معین چیز سور سامنے ہو اور جس کا یہ عین مقابلے قرض کے ہیں دین کے ہیں دین کے ابھی سامنے نہیں ہے کسی کے اوپر کسی نے آپ کو کچھ دینا ہے آپ وہ دے دیں گے تو آپ وقف کر سکیں ابھی دیا ہی نہیں تو وقف نہیں ہوگا نا اس لیے کوئی عین ہو کوئی معین چیز سامنے ہو قرض کی شکل میں نہ ہو وہ آسانی دوسرے کا یقون مملوکن تیسرا کہ جو چیز آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو آپ اس میں تصرف کر سکتا ہو اس کو کسی کو دے سکتے ہیں وقف کر سکتے ہیں تارکن کے تصرفات آپ کے لیے شرانجائش ہو دوسری شادی ہے کہ وہ آپ کے مملوک ہو یعنی آپ کی ملکیت میں ہو بہت سال تیسرا یہ یا یقون منتفان بھی وہ چیز نفع وخش ہو وہ چیز جو ہے نفع وقش ہو جیسے مثلاً کھیت ہو فصل آتے ہیں دکان ہے اس کے کرایہ آتے ہیں مکان ہے پر دے سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بہت سی چیزیں جو درخت ہیں اس کے پھل لگتا ہے پھل سے اس وعدہ کریں گے لہذا تیسری چیز یہ کہ وہ منطف نفا وخش ہو اور وہ چیز چوتھا جا یقین باقی مال انتخاب بھی وہ خود ہے وہ چیز جو اپنے وقاف کی وہ باقی رہتا ہوں مال انتخاب سے فائدہ اٹھانے کے باوجود یعنی اس سے اس کے فائدہ اٹھائیں گے لیکن خود چیز باقی رہنے والی ہو جیسے وہ زمین ہے اسے ہر سال کے فصل حاصل کریں گے زمین باقی ہے گر اے گھر باقی کرا لیں گے دکان دکان باقی کرا لیں گے درخت ہے درخت باغی ہے پھل اس سے استعمال کریں گے اس طرح کی چیزیں ہو وقف کے لیے یعنی جی آپ وقف کے ساتھ اس سے مجھ فائدہ اٹھایا تو ختم ہو جائیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ان میں وقف صحیح نہیں ہے جو اس سے فائدہ اٹھانے پہ ختم ہوتا وقف کے لیے وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے یقینا باقی وہ خود چیز جو آپ نے باقی ہو مال انتخابی فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے معلوبہ بھائی تو فائدہ لیکن چیز باقی <تصفح> بس نے تو من منحاظ شاعت بس ان شرط کی روشنی میں جو موقف وقف شدہ چیز کے لیے بیان کیا ہیں اس کے نظر میں لازم یہ آئے گا کہ ان وقف دین میں نے کہا تھا ان مقابل دین کے قرض کا وقف کرنا کسی نے آپ کے کسی کو اوپر قرضہ ہے بھی آپ کو دیا نہیں ہے تو جبھی دیا تو اس کو وقف کرنا اور غیر المین یا غیر معین چیز کا بولا میں ایک چیز وقف کروں گا کوئی چیز مانگا کچھ چیز معین وقف کروں گا اس طرح غیر معین چیز کا وقف کرنا صحیح نہیں ابھی تعام الفانی کیونکہ معین ہونا شرح رکھا ہونا شرح دوسرا تعام الفانی وہ کھانا جو ختم ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے بالانت بھی اس کو استعمال کریں مطلب آپ نے ایک بریانی دیکھ وقف کیا تو اس کو صدقہ بولیں گے وقف نہیں بولیں گے کیونکہ وہ کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا ہاں کھانے کے بعد صرف ہڈیاں رہ جاتا ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتا ہے تو لہٰذا موفانی کھانے سے ختم ہونے والی کھانے کی وہ اس کا وقف نہیں ہوگا اس کا صدقہ ہوگا وقف نہیں ہوگا اور تعمانی بال انتفاق وہ کھانا جو ختم ہو جاتی ہے استفادہ کرنے سے اس فائدہ سے یعنی کہ کھانے کا فائدہ کیا ہے کھانا کی ہے ہاں جی کھا جانا ہے تو وہ ختم ہو جاتے تو اس کا وقف صحیح نہیں اور مل کے بغیر کیونکہ آپ کی اپنی ملکیت میں ہونی چاہیے لہٰذا کسی اور کی ملکیت کو اگر آپ وقاف کریں جس کا آپ پر کوئی تصور نہیں وہ بھی شرن صحیح نہیں اور وہ بھی شرن غلط ہے کسی اور کی مال کو آپ نہیں بیچ سکتے ہیں دل نہیں دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی اپنی ملکیت ہونا ضروری ہے اپنا مملوک ہونا شرط ہے اور شر ضائع یا کوئی ضائع چیز جس کا کوئی شران فائدہ نہیں ہے فضول چیزیں شرن اس کی کوئی قدر قیمد نہیں ضائع چیز لا ینتفاو بھی شرن اس سے چیز سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے وہ ایک چیز سے جیسے قلخنجری جیسے خنجی رسور مسلمانوں کے لئے سور ایک ضائع چیز ہے کوئی سور کو وقاف ہے کسی مسئلے کے کیا کرنے سور کو کھا بھی نہیں سکتے اور کسی کام کا بھی نہیں تو ایسی چیزوں کو وقف نہیں ہوگا لم یسی ایسی چیزوں کو وقف صحیح نہیں ہوگا البتہ وہ یسی ہو واق بتائیں صحیح ہے شران واقف مشاف مشترک چیز کا وقف صحیح ہے دو بھائیوں میں ایک کھیت ہے دونوں بھائیوں کے آباس میں مشترک ہے حصہ معا نے اس کو کس میں سے کتنا ایسا ہے دوسرے کو کتنا ایسا ہے اس کا ابھی تقسیم کر کے نہیں دیا لیکن حصہ معا ہے تو واقف مشاعط مشترک چیز کا وقاف شران صحیح تو آپ کا اپن حصہ وقاف ہوگا دوسرے کا نہیں ہوگا کیونکہ مشاعط چیز مشرق چیز لیے جو ہے اس کا وقف صحیح لینماً کیونکہ مشاعم کی لو یہ معین ہے مین واشنگ ایک لحاظ سے کیونکہ اس میں آپ کا ہے سب مشاک سے آدھا ہے ایک تہائی ہے یہ چوتھا یہ وہ آپ کو پتہ ہے تو آپ, کو آپ کا ہے اسی کو آپ نے وقف کیا ہے لہٰذا کے لحاظ سے اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ نے وقف نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے لہٰذا یہ لحاظ سے معین ہے ہاں جی تو اس میں وقف صحیح اور ایسے واقع کل و سے اسی طرح صحیح ہے وقف کرنا کل و سے شکاری کتے کا کیونکہ وہ ہاں جی فائدہ مند ہے اور الحایت یا دیوچار دیواری کی حفاظت کرنے والے کتے کا ابھی زر یا کھیتوں کی حفاظت کرنے والے کتے کا وقف صحیح ہے کیونکہ اس کو وہ کام بھی کرتا ہے ہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں خود بھی باقی رہتے ہیں اس سے ایک فائدہ لوگوں کو ہو جاتے ہیں اس کا وقف صحیح ہے کیونکہ یہ مزدوب اور معقول چیز کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم جو ہے جیسے خنزیر وغیرہ کا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا وقف صحیح نہیں ہے تو آج کے اندر سے یہ پر اتفاق کریں گے کل آگے بڑھیں گے ان